رب اللہ لا کے لا فضل و کرم و اس کی اس کے احسان سے ہمارا یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے اور کتاب الجامہ کا آخری باب باب ذکر و دعا کے اندر جو حدیثیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ بیان کیے ہیں ذکر کیے ہیں ان حدیثوں کی شرح ہمارے شیخ محترم فضرت الشیخ مزۂ زمیر حفیظ اللہ فرما رہے ہیں چونکہ سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے رات بڑی ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے استفادے کا وقت بہت کم مل پاتا ہے اس لیے میں اور کچھ نہ کہتے ہوئے چونکہ ہمارے شیخ محترم بھی تشریف فرما ہیں اللہ انہیں جتائے خیر دے اور ان کے علم میں برکتہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کے ذریعے مزید کام لے تو میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں ہم جو کچھ سنیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اصل یہی ہے کہ علم کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا یہ ایسا نہ ہو کہ سارے دروس ہمارے لیے قیامت کے دن وبال جان بن جائیں اس لیے یہ جو دروس دیے جاتے ہیں ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ ان کا علم حاصل ہو اور علم حاصل ہونے کے بعد ان پر عمل کیا جائے یہی مقصد ہے اس طرح کے درست کرانے کا تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دانی اور برعالمین اور میں شیخ محترم سے پھر دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ احمد کا آغاز فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے علم برکتہ فرمائے ان تمام کاوشوں کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلاتا فرمائے الحمد اللہ اکبر محترمی فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں حافظ ابن حجر رحم اللہ کی کتاب بلغ المرام سے آخری حصہ کتاب الجام اور اس کا آخری باب باب الذکری ودعا اس کی احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آخر کی کچھ حدیثیں رہ گئی ہیں تقریباً سترہ حدیثیں باقی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان احادیث کا بہت تفصیل سے نہیں بلکہ اقتصار کے ساتھ لیکن جتنی ضروری وضاحت ہے اس وضاحت کے ساتھ میں ان احادیث کے معنیٰ اور ان کی ان میں موجود احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین اس پورے سفر کو جو اس کتاب کے اس حصے کو پڑھنے سننے سیکھنے میں ہم نے کیا ہے اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو بیٹھنے کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائے اور جیسا کہ شیخ نے بھی کہا کہ صرف سننا کافی نہیں ہے اور صرف باتوں کو نوٹ کرنا بھی کافی نہیں ہے بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ انسان اس پر عمل کرے اور یہی نجات کے لیے ضروری ہے دوائی کا حاصل کرنا شفا کی یقینی ضمانت نہیں ہے وہ ایک حصہ ہے اس کے بعد ضروری ہے کہ انسان دوا استعمال بھی کرے دوا جاننے سے شفا نہیں ملتی ہے بلکہ دوا کھانے سے اللہ کی توفیق سے انسان کو شفا ملتی ہے لہذا جہاں آدمی علاج کو اور حق کو جانے زندگی کے مسائل کو جانے ان کے حل کو جانے وہیں ضروری ہے کہ اس حل کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کرے اس کا اہتمام عملی سطح پر بھی کرے پھر اپنی کوشش کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا انسان کے لیے کوششوں کو نتائج تک پہنچانے کی یقینی ضمانت اچھا ہے اللہ رب العالمین اگر توفیق نہ دے تو ہم کوشش بھی نہ کریں اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں میں نتائج اور اس میں کامیابی نہ ڈالے تو کوششیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں تو یہ کچھ احادیث ہیں جو آخر میں رہ گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم ان کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تو آج کی جو حدیث ہماری ہے یہ ترمیدی ہی سے لی گئی ہے اور ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں ول حدیث ابنکم امام ترمیدی سے ایک روایت آئی ہے جسے ابو ہر رضی اللہ تعالی نے روایت کیا ہے اور مرفوعاً روایت کیا ہے رف کا مطلب ہوتا ہے مرفوعاً روایت کیا ہے یعنی بات ابو رضی اللہ عنہ کی نہیں ہے اسے موقوف کہا جاتا ہے بلکہ یہ مرفو ہے یعنی انہوں نے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ کی حدیث آپ کا فرمان کے طور پر ذکر کیا ہے لئی شعی ان اکرم دعا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز شرف والی نہیں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز معزز اور شرف والی اونچی نہیں اس حدیث کو امام ابن حبان نے اور حاکم نے روایت کیا ہے علامہ مبارک پوری عبد مبارک پوری رحم اللہ فرماتے ہیں اس کی حکمت میں کی کیوں دعا اتنی بڑی چیز ہے اسے دعا کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی نزدیک دعا سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں کوئی چیز ایسا نہیں جو شرف والا ہو اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ جتنی بھی عبادات ہیں چاہے انسان اپنے مقال سے یہ اپنے حال سے اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کے مسائل میں حل اور نجات اور کامیابی چاہتا ہے دعا میں الفاظ کی صورت میں بھی آدمی بولتا ہے الفاظ کی شکل میں اپنی اپنا مدعا بیان کرتا ہے اپنا مطلوب اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے لیکن اگر آپ نماز دیکھیں جس میں قیام ہے یا اسی طرح سے حج آپ دیکھیں ارفا کا قیام ہے یا اس طرح سے روزے کی حالت ہے ان تمام حالتوں میں بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے آجزی کرتا ہے عبادت کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مطالبہ کرتا ہے وہ خاموش زبان میں اللہ سے مانگتا ہے لہذا دعا چاہے وہ زبان سے ہو یا عبادات میں عمل ہو وہ سارا عمل خود یہ بھی دعا ہی کی ایک شکل ہے اسی لیے آپ نے دیکھا کہ شیخ اموفیم رحم اللہ فرماتے ہیں ادعا اس حدیث کی شر میں فرماتے ہیں کہ ہر عبادت دعا ہے اور ہر دعا عبادت ہے کیونکہ آدمی عبادت میں بھی اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ سے مطالبہ کر رہا ہوتا ہے عجر ثواب کا مسائل کے حل کا نصرت کا آخرت کی کامیابی کا تو دعا اتنی اونچی کیوں ہے اور ہر عمل میں اللہ سے ایک اعتبار سے مطالبہ ہے ہر عبادت میں اللہ سے مطالبہ ہے کم از کم آخرت میں عجر ثواب کا مطالبہ ہے جہنم سے نجات کا مطالبہ ہے پھر مزید دنیا میں بھی مطالبہ ہے مدد کا نصرت کا تو کہتے ہیں ایسا کیوں کہ الفقری الفقر و تذل والاعتراف بقو و قدرتی دعا اتنی اونچی کیوں اتنا عظیم شان عمل کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں انسان اپنے فقر عجز اور تزل کا اظہار کرتا ہے اپنے فقر کا اظہار کرتا ہے ملکیت کے اعتبار سے وسائل کے اعتبار سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں فقیر ہوں مال کے اعتبار سے ہو یا اسی طرح سے دنیا کے ساز و سامان اور اسباب کے اعتبار سے ہو جو کامیابی کے لیے ضروری ہے تو اپنی فقیری کا اعتراف کرتا ہے اسی طرح سے اپنی آجزی کا اعتراف کرتا ہے جسمانی اعتبار سے بھی کوشش کرنے کے اعتبار سے انسان عاجز ہے جب تک کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے اسی طرح سے اپنے تدل کا اظہار کرتا ہے کہ میں کمتر ہوں میں غنی نہیں ہوں میں مستغنی نہیں ہوں میں آجز ہوں میں کمزور ہوں مجھے مدد کی ضرورت ہے تو میں چھوٹا ہوں اللہ بڑا ہے تو دعا میں انسان اپنے اپنے آپ کو فقیر مانتے ہوئے محتاج مانتے ہوئے عاجز مانتے ہوئے ذلیل اللہ کے آگے کرتے ہوئے کیونکہ کسی کے سامنے مانگنا ذلت ہوتی ہے تو اللہ کے سامنے آدمی اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے مجبوری سے نہیں ایک مومن بندہ مجبوری میں نہیں پکارتا مشرقین ایسا کرتے تھے مجبوری میں آ کے اللہ کو پکارتے تھے سب کو چھوڑ کے جب پھنس جاتے تھے ایک دم ایک مومن بندہ اچھے حالات میں بھی اللہ کو پکارتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہو کر بھی اگر اللہ رب العالمین میری مدد نہ کرے ان سے انتفاع ان سے فائدہ اٹھانا میرے لیے ممکن نہیں تو انفی اظہار الفکری ولاجی و تدل اور دعا کی یعنی عبادت کی اصل تدلل ہے پستی ہے ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو پست کرتا ہے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اپنے آپ کو جھکاتا ہے تو یہ جھکانا اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکائے یہی اصل روح ہے عبادت کی یہی اصل ہے عبادت کی اور اسی طرح سے کہتے وعترافی بقوت اللہ و قدرتی ایک طرف تو بندہ اپنی آجزی کا اپنی تنگ دستی کا فقیری کا محتاجی کا اعتراف ہے دوسری طرف وہی بندہ اللہ رب العالمین سے جب دعا کرتا ہے تو اس بات کے یقین اور اظہار کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین قوت والا ہے قدرت والا ہے نصف قوت اور قدرت والا ہے قوت والا ہے اس کے مقابلے میں کوئی نہیں وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے وہ کمزور نہیں ہے قوی ہے اور وہ آجز نہیں ہے قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے بلکہ اتنا ہی نہیں علماء نے کہا کہ دعا میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ایک بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے سننے اور جاننے کو بھی مانتا ہے کہ میں کبھی بھی پکاروں اللہ سنتا ہے اور میرے مسائل کو اور میرے حل کو جانتا ہے میں اگر ڈھنگ سے بیان نہ بھی کروں تو اللہ کو معلوم ہے اور میرا مسئلہ بھی معلوم حل بھی معلوم اور اتنی قدرت ہے کہ وہ ساری چیزیں مجھے دے جو میں مانگ رہا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور اللہ دیتا ہے وہ سخی ہے آگے حدیث بھی آئے گی اس بارے میں کہ وہ سخی ہے سخاوت اس کے پاس ہے وہ کریم ہے کہ اس کے پاس کچھ کم نہیں ہے اور زیادہ کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ کنجوس ہوتا ہے تو زیادہ ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ سخاوت ہوگی اللہ کے پاس زیادہ ہیں اور وہ سخی بھی ہے وہ کریم بھی ہے اس کے پاس ہے بھی اور وہ دیتا بھی ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو نہ صرف وہ اپنی حاجت کو پاتا ہے اپنے مقصود اور مطلوب کو پاتا ہے بلکہ وہ اس دعا کے ذریعے سے اس سے بڑی ایک چیز پاتا ہے اور وہ ہے ایمان کی ترقی اللہ سے مانگنا اسے اللہ سے قریب کر دیتا ہے اللہ سے مانگنا اسے اپنی اصل حیثیت یاد دلاتا ہے اللہ سے مانگنا اسے اللہ رب العالمین کی عظمت کا استہار کراتا ہے تو دعا ایک اعتبار سے حاجات کے پانے کا ذریعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ اس سے بڑی ایک چیز اس کی ہے دعا میں وہ یہ کہ ایمان کی تجدید اس سے ہوتی ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مہان نے فرمایا وہی قریب اجیب ادا دان کہ جب میرے بندے یا نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے میں تو قریب ہوں اور دعا کرنے والی کی دعا کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں عطا کرتا ہوں استجاب میں سب چیز آتی ہے یعنی جواب دینا اللہ کا اس ساری چیزوں کو شامل ہے استجابت اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے اس دعا کو قبول کرتا ہے اور اللہ رب العالمین وہ عطا کرتا ہے جو بندے نے مانگا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہے تو آپ دیکھیں اللہ نے قریب کا لفظ ذکر کیا یہاں پر علماء کے بندہ جب اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے تو اللہ کی قربت کو پاتا ہے اور اس سے بڑھ کے کیا نعمت ہو سکتی ہے دعا کرنے والا بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے یہ جو قرب ہے یہ اس کے عمل کے ساتھ مقید ہے مطلق نہیں ہے عیدا کے ساتھ آ رہا ہے جب پکارتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دعا بہت بڑی چیز ہے کیوں بڑی ہے اگر کوئی کہے کہ بھائی دعا اتنی اونچی چیز کیوں تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں یہ ہی ساری چیزیں ہیں اپنی آجزی اور اللہ رب العالمین کی عظمت کا استحضار. دعا ضرور قبول ہوتی ہے اتنا جب دعا کا شرف ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام اطرمی اور امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو حدیث صحیح ہے کیا الفاظ ہیں اور اس میں کیا بات ہے آدمی کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہم کو تو نہیں دیا اب تک کوئی آدمی کہہ سکتا ہے تو اللہ کے ہاں دعا قبول کرنا کئی اعتبار سے ہوتا ہے اولن تو دعا کا تو اگر ملتا ہی ہے کہ دعا کرنا خود اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کے جو بھی ثمرات ہیں اس کو ملتے ہیں لیکن عطا کے اعتبار سے مانگی ہوئی چیز کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے دو باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں مَا من انہد يدعو دروب جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے اِلَّا آتاه اللہ تو اللہ تعالی یا تو اس کو وہ دے دیتا ہے جو اس نے مانگا تھا گھر مانگا گھر دے دیا شفا مانگی شفا دے دی مال مانگا مال دے دی جو مانگا دے دیا کبھی ایسا ہوتا ہے اوکا فائن ہو یا اللہ تعالیٰ جو مانگا ہے وہ نہیں دیتا ہے بلکہ اس کو اسی طرح سے جتنی دعا جو چیز مانگی تھی اسی کے مثل اسی کے یعنی اعتبار سے کوئی بڑی برائی مصیبت پریشانی ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کو روک لیتا ہے اوقا فین ہوں مینسو امت ہو کہ اللہ تعالی اسی کے اس کی دعا میں جو دعا تھی اس کے بقدر اسی کے مطابق اسی کی طرح کوئی پریشانی کوئی مصیبت بلکہ عذاب اگر کو اللہ کا اللہ تعالیٰ اسے روک لیتا ہے بندے کے دعا کرنے کی وجہ سے تو معلوم ہی ہوا کہ کبھی ہم نے بے آئی نہیں جو مانگا ہے وہ نہیں بھی ملتا ہے حدیث خود بتا رہی تو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ بھائی آپ تو کہتے ہو کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے پھر کیوں نہیں کی حدیث خود بتا رہی کہ دوسری چیز بھی ہے کبھی کبھی جو مانگا ہے موٹر مانگ رہا ہے لیکن ایکسیڈنٹ سے بچا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے موٹر مل جائے اور ایکسیڈنٹ ملے چاہیے نہیں موٹر نہیں دیں گے اور ایکسیڈنٹ سے بچائیں گے تو کبھی انسان جو بےنی ہی مانگا ہے اس کو نہیں ملتا ہے اس سے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے مانگا اور اللہ نے کیوں نہیں دیا اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ بہت ممکن ہے اللہ رب العالمین نے اگر بے آئی وہ نہیں دیا جو میں نے مانگا اور ڈیٹ نکل گئی کبھی ایسا بھی ہوگا نا فلاں ڈیٹ کو اللہ مجھے یہ کر دے اور وہ ڈیٹ نکل گئی نہیں ملا وہ تو اللہ نے دعا قبول نہیں کی قبول کی لیکن وہ چیز نہیں دی جو مانگی تھی بلکہ ایک مصیبت سے نجات دیتی ہم نہیں جانتے کیا مصیبت آنے والی تھی ہم مستقبل نہیں جانتے اپنا تو دعا ایسی عظیم الشان چیز ہے ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے لیکن مانگا ہے وہی دے دے گا ضروری نہیں کبھی مصیبت سے بھی بچاتا ہے بلکہ زیادہ ضروری ہے ایک انسان کو دنیا کی نعمتیں ملیں اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ مصیبت سے محفوظ رہے مصیبت سے محفوظ رہے لیکن اس میں ایک شرط یہ بتائی گئی ما لم يدع او قطع ہاں بشرطمی کسی گنا کی دعا نہ کرے یا قطا رحمی کی دعا نہ کرے یعنی دعا اللہ قبول کرتا ہے اور عطا کرتا ہے لیکن ایسی دعا وہ نہیں ہونی چاہیے جس میں گناہ کی بات ہو کہ کوئی آدمی لاٹری میں پیسہ لگائے اور اللہ سے دعا کرے اللہ میرا نمبر لگ جائے کہ کوئی آدمی فلم دیکھنا چاہتا اور دعا کر رہا اللہ مجھ کو ٹکٹ دلا دے تو یہ ساری خرافات ہیں اللہ تعالی گناہ کی دعا نہیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے اور اسی طرح سے قطع قطع یعنی قطع رحمی اس میں نہ ہو انہیں ظلم و زیادتی کی دعا نہ ہو رشتے ناتے توڑنے کی دعا نہ ہو بدسلوکی کی دعا نہ ہو کسی سے اللہ اتنی طاقت دے کہ میں سارے رشتہ داروں کو مار پیٹ کر کے ان پہ آ جاؤں وہ لوگ اچھے ہیں یہ برا ہے دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ایسی اتنا پیسہ دے کہ میں سب کو ذلیل کروں سب کے میں جو ہے رشتہ ناطے تو یا پھر کسی کے لیے ایسی دعا کرے جس کا وہ مستحق نہیں ہے کہ اللہ فلاں کی بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہو فلاں کی بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہو کیونکہ میری بیٹی کا نہیں ہو رہا ہے تو اب ایسی بد دعا کسی کے لیے کر رہا ہے یہ قطع رحمی ہے یہ رشتے داروں سے سلا رحمی کے وہ سلوک کے خلاف ہے رشتے داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے خلاف ہے اس نے کیا بگاڑا ہے تیرا لیکن حسد کی وجہ سے تو دعا کر رہا ہے اس کے لیے بری دعا کر رہا ہے رشتے دار کے لیے تو قطار رحمی کی دعا نہیں ہونا چاہیے ایسی کوئی دعا نہ ہو جس میں قطع رحمی ہو تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی بھی آئین ہی وہ چیز نہیں ملتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے بلکہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے تجھ کو بچایا ضروری نہیں کہ اللہ بچائے اور بتائے وہ بچاتا ہے لیکن بتاتا نہیں ہے. بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہم کو ہاتھ پاؤں دیے بتایا اللہ نے نہیں اللہ نے سب کچھ دیا اور ہم پیدا ہونے کے بعد پھر قرآن پڑھے تو معلوم پڑا کہ ہاں اللہ نے ہم کو دیا ہے لیکن کسی کو بتایا نہیں اللہ تعالی نے وہ چیز نہیں ملتی جو مانگی بلکہ اللہ کبھی مصیبت سے نجات دیتا ہے اسی طرح سے یہ بھی ایک یعنی بات ہے کہ کیا ہم مصیبت سے پہلے دعا کریں کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی صحت مند ہے دعا کرے اللہ بیماری سے بچا کرے کہ نہیں کرے خواہ مخواہ نگیٹو کیوں ہو کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سے فائدہ ہوتا ہے دعا نفا دیتی ہے اس مصیبت میں بھی جو نازل ہو گئی اور اس مصیبت سے بچانے میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے. تو اے اللہ کے بندوں دعا کا اہتمام کرو معلوم یہ ہوا کہ دعا صرف آئی ہوئی مصیبت سے نجات کے لیے نہیں جو مصیبت نہیں آئی اس سے حفاظت کے لیے بھی کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی دعا اللہ تعالیٰ سے کرے اے اللہ مرنے کے وقت مجھے خبر میں مبتلا نہ کر جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے کہ وہ اعود بخبان اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں شیطان موت کے وقت مجھے خبت میں مبتلا نہ کر دے کنفیوژن میں نہ ڈال دے سوچ کو بالکل خراب نہ کر دے خوش حواز بگاڑ نہ دے سمجھ میں نہ آئے کہ کلیمہ پڑھنا ہے یا توحید پہ جانا ہے اللہ کے بارے میں کنفیوز کر دے اللہ کی رحمت سے نا امید کر دے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کرے تو اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ابھی موت آئی نہیں اور ابھی وہ حالت ہوئی نہیں لیکن انسان مومن ڈرنے والا ہوتا ہے جیسے آدمی جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو ابھی جہنم دیکھی نہیں سامنے نہیں ہے قیامت کا دن آیا نہیں اللہ قیامت کی ذلت سے بچا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے تو یہ یعنی یہ ساری جتنی دعا ہیں چاہے دنیا اعتبار سے ہوں یا آخرت کی ہوں جو عذاب ابھی آیا نہیں جو مصیبت ابھی آئی نہیں اس سے بھی پناہ کے لیے دعا کرنا چاہیے معلوم نہیں کل کیا ہونے والا ہے تو اللہ تعالی سے جب بندہ دعا کرتا ہے تو پہلے سے اس کی دعا موجود ہے بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بچا لے اس کو تو دعا ہر حال میں کرنی چاہیے یعنی یہاں اس طرف اشارہ ہے کہ آدمی کا سب تو ہے میرے پاس میں کیوں صحت ہے پیسہ ہے اور سارے تعلقات میرے اچھے ہیں سیاسی حالات سب صحیح ہی چل ہیں کوئی موسمی بگاڑ نہیں ہے کچھ نہیں ہے دعا کیوں کروں میں اس میں اشارہ اس طرف حدیث میں کہ اچھے حالات میں بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہو سکتا ہے آگے برے حالات یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے تو دعا کر کے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ, یعنی کی ضرورت ہے دعا کی بلکہ دعا کرے آدمی تو دعا فائدہ دیتی ہے چاہے مصیبت اس مصیبت میں جو نازل ہوئی ہے اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے, اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے اس اس مصیبت سے نجات لیے دعا کرنے میں بھی فائدہ ہے تو بندو اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرو اس میں دعا کی تاکید ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے اور سعید الجام حدیث نمبر تین ہزار چار سو نو پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے بلکہ دعا نہ کرنا آجزی ہے ٹھیک ہے دنیا میں کوئی آدمی کوشش نہیں کر سکتا ہے وسائل ختم ہو گئے مسائل اس کے لیے ہیں رکاوٹیں ہیں صحت نہیں ہے یا اسباب اور قوت نہیں ہے تو ایک آدمی کوشش نہ کرے سمجھ میں آتا ہے لیکن کوشش نہ کرے دعا بھی نہ کرے دعا اس کو کرنی چاہیے جہاں ہماری کوششیں ختم ہو جاتی وہاں پر اللہ رب العالمین کی قدرت باقی رہتی ہے ہم آجز ہیں اللہ نہیں ہم نہیں کر سکتے اللہ نہیں کر سکتا ایسا تو نہیں ہوا نا تو جو ہم نہیں کر سکتے ہیں اس میں ہم اللہ سے کہ اللہ تو ہمارے لیے کرتے اس کو تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ ایمان کی کمزوری اور اللہ کی معرفت میں نقص کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ بھی دعا نہیں کرتا ہے تو نہیں کر سکتا اللہ سے دعا تو کر تو خود آجز ہے لیکن دل میں تو آجز مت بند جسم سے آجز ہو گیا اسباب میں تو آجز ہے لیکن کیا دعا میں بھی تو آجز ہے اللہ سے مانگنے میں آجز ہے اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب خل الناسی ممبخلاب السلام امام اتبرانی نے اس کو روایت کیا ہے الاوسط میں اور امام البحتی نے شعب الایمان میں سید جامع صغیر حدیث نمبر ایک ہزار چوالیس حدیث صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے لوگوں میں سب سے عاجز وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہو جائے سارے لوگوں میں سب سے عاجز عاجز کہتے ہیں جس کو کچھ کر جیسے بستر پہ کوئی پڑا ہوا ہے ہل نہیں سکتا کروٹ بدل نہیں سکتا کچھ ہی نہیں کر سکتا اس کو عاجز کہتے ہیں عاجز لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا سے بھی عاجز ہو جائے کہ جو دعا بھی نہیں کر سکتا اللہ سے کوشش تو نہیں کر سکتا دعا بھی نہیں کر سکتا اس سے زیادہ کوئی عاجز نہیں ہے اور سارے لوگوں میں سب سے کنجوس آدمی وہ ہے جو سلام میں بھی کنجوسی کرے لوگوں کو سلام ہی نہ کرے اس کو کرتا اس کو نہیں کرتا اس طرح سے کرے کیا جاتا اس کا سلام کرنے سے کچھ نہیں جاتا لیکن سلام میں بھی بخل کرے سارے لوگوں میں سب سے بخیل آدمی وہ ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حد درجے کی عاجز یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنا حوصلہ بھی نہ ہو کہ وہ اللہ سے امید رکھے اور اللہ سے دعا کرے نہیں نہیں, نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا دعا کر کے کچھ فائدہ نہیں جاہل آدمی یہ ہے زکریہ علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچ کے بیوی بانجھ ہے اس کو اولاد نہیں ہوتی ہے خود بیمار ہیں یعنی عمر کی بڑھاپے کی بیماری مبتلا ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ نے اولاد دی اللہ نے اولاد دی یا زکریہ انشرو کب غلام نہ صرف اولاد دی بلکہ نام بھی دیا اسم ہوں اس کا نام یاحیا ہوگا اللہ نے اولاد دی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئیوں مقامات پہ نصرت کی سارے نبیوں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ اللہ سے دعا کریں اسباب اپنی قدرت کے اور اپنی حیثیت کے مطابق ہر انسان کو استعمال کرنا چاہیے لیکن اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس کو یاد رکھنا چاہیے لیکن جو آدمی دعا ہی نہ کرے نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ عاجز کوئی کو ہی نہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے دعا نہ کرنا نا کے کی علامات میں سے ایک ہے یا تو وہ کے کی علامت ہے یا پھر وہ تکبر کی علامت ہے ان الدین اس عن عبادتی سید خلون جہن تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اسی طرح سے دعا نہ کرنا اللہ کو پسند بھی نہیں اللہ غصہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يسأل تعالی جو آدمی اللہ تعالی سے دعا نہیں کرتا مانگتا نہیں اللہ تعالی اس پر غصہ ہوتا ہے اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے امام نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر دو ہزار چار یہ ہے کہ جو انسان اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے یعنی دعا نہیں کرنے والا اللہ کی ناراضگی میں ہوتا ہے یہ بری بات ہے کہ آدمی اللہ سے دعا نہ کرے اتنا بڑا ہو گیا تو اتنا تیرے پاس کہ دعا نہیں کرتا تو اللہ کو مانتا ہے کہ دعا کیوں نہیں کرتا اللہ دینے تیرے پاس سب ہے اللہ کا محتاج تو نہیں مانتا اپنے آپ کو کیسا بندہ اللہ کا تو اللہ غصہ ہوتا ہے اس پر جو اللہ سے دعا نہ کرے بعض علماء نے ایک شیر بھی اس تعلق سے ذکر کیا ہے بُنیہ ابوا بہلا اللہ کہتے ہیں کہ لا تس علن بن آدم حاجت آدم کی اولاد سے اپنی حاجت مت مان یعنی انسانوں سے بنی آدم سے اپنی حاجات کا مطالبہ مت کر سوال مت کر و سلی البواب تحجب بلکہ تو اس سے مانگ جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں جس کے دروازے عطا کے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں اللہ ان ترق کا ہو اللہ ناراض ہو جاتا ہے غصہ ہوتا ہے جب تو مانگنا چھوڑ دیتا ہے وہ بنیا آدم ہی نیوس القدب ہاں بنی آدم کا حال کیا ہے جب مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں اللہ وہ ہے نہیں مانگے تو ناراض ہوتا ہے اور لوگ مانگیں تو ناراض ہوتے تو کیوں مانگے ان سے آدمی جو ناراض ہوتے ہیں کیوں نہیں مانگے اس سے جو ناراض نہیں ہوتا ہے بلکہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے بلا شبہ انسان کو اسباب اختیار کرنی چاہیے لیکن اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا کا بہت اونچا مقام ہے لہذا اگر اللہ کے پاس اونچا مقام پانا ہے تو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور جو آدمی اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے اس کا مقام گر جاتا بلکہ اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ ائے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 13 ہے جو اس کا مطالعہ ہم کریں گے جو دعا سے متعلق ہے لیکن یہ خاص موقع کے لیے ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی کی روایت ہے ابن حجر رحم الله کہتے ہیں وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد۔ اخرجه النسائی وغیر رحو ابن حبان وغئی روح مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا اذان و اقامت کے درمیان رد نہیں ہوتی دعا رد نہیں ہوتی ہے کون سی دعا جو اذان اور اقامت کے بیچ میں ہو اذان ہونے کے بعد اقامت ہونے تک کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں جو دعا کی جاتی ہے رد نہیں ہوتی ہے یعنی اللہ ضرور اسے قبول کرتا ہے ابن حضر الحمد اللہ فرماتے ہیں النسائی وغیرو اسے اور دوسرے دوسروں نے روایت کیا محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے شیخ ابن رسیمین کہتے ہیں یہ بڑا عجیب طریقہ ہے یعنی انہوں نے جو غیر ذکر کیا ہے اس پہ یہ عجیب یعنی انداز ہے ابن حجر رحم اللہ کا یہاں کہتے ہیں کہ یہ, یہاں یہ مراد نہیں کہ نس اور ان کے علاوہ سے مراد بخاری مسلم بھی آ جائیں گے نہیں بلکہ ان کے مرتبے کے اور ان کے بعد کے جو محدثین ہیں ان کی کتابوں میں یہ ہے یہ نہیں مانا جائے گا کہ وغیرہ میں تو سبھی آ جاتے ہیں لیکن اس سے مراد بخاری مسلم نہیں ہے یعنی ان کے بعد اور اسی طرح سے ابن حبان اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین میں بخاری مسلم شامل نہیں بلکہ ان کے علاوہ جو ان سے نیچے درجے کے یعنی حکم لگانے والے ہیں ان وہ مراد یہاں پر ہیں تو امام انسی نے بھی اسے عمل اليوم واللیلہ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور یہ دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے ایک اور حدیث جو اسی باب میں ہیں جسے ابویالہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے اور حضرت انس ہی سے روایت آئی ہے جس میں الفاظ قدر مختلف ہیں اور ایک جاتی اس میں ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا ابینتی مستجاب لا ترد کی معنی کیا ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے قبول کی جاتی ہے فدر تو تم دعا کرو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی اس میں تاکید کی کہ تم اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرو امام ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے اور اسی سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کے رسول اے لوگ ہم سے فضیلت پا گئے ہم لوگوں پر اپنی اذان کے ذریعے سے پوری قوم تو اذان نہیں دے سکتی نا لوگوں میں ایک ہی اذان دے گا تو معذن تو فضیلت پا گئے ہم کو نہیں مل رہی وہ فضیلت جن کو معذن مقرر کر دیا گیا ہے معذن عموماً زمانے میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا جو اپنی مسجد میں اذان دیتا تھا جیسے حضرت بلال رضی اللہ تھے وہی اذان دیتے تھے اور عبداللہ ابن ابن امتوم تو خاص آدمی اذان دیتا تھا تو کہا کہ معذن ہم پر فضیلت پا گئے وہ ہم کو نصیب نہیں ہو رہی ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھیے غور کرنے کی چیز ہے کہ اس زمانے میں معذن کو ایک خاص فضیلت کا حامل سمجھا جاتا تھا آج ہمارے معاشرے میں معذن کی وہ قیمت نہیں جو زمانے میں ہوا کرتی تھی یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے بلکہ معازن تو کیا آپ دیکھیے علماء کا وہ مقام نہیں ہے علماء کو اور معازنین کو خادم سمجھا جاتا ہے تو جو قوم اپنے بڑوں کو خادم سمجھنے لگے تو ایسی قوم کیسے عزت پائے گی جو عزت والوں کو عزت والا نہ سمجھے علماء کی کیا قدر آپ سمجھ سکتے ہیں معاشرے کے اندر پروفیسر کی زیادہ عزت ملے گی آپ کو عالم کی کم ملے گی تو یہ امت کے زوال کی علامات میں سے ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے تو کہا کہ معذرین ہم سے فضیلت میں بڑھ گئے اپنی اذان کے ذریعے سے فقال فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کما کہا کہ ظاہر بات ہے معاذن کس وجہ سے بڑھ گیا وہ کچھ خاص کلمات کہہ کے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی وہی کہو جو موازن کہتا ہے قل کما یقول جیسا معاذن کہتے ہیں تم بھی کہو فعدن تہ جب تو رک جائے یعنی جب اس کی اذان ختم ہو اور تو جواب ہر بات کا دے اللہ اکبر اللہ اکبر جو بھی کلمات کہتا ہے جیسا وہ کہتا ہے تو کہتا چلا جا ہاں سوائے حیا اور حیا الفلاح کے اس وقت میں کیا کہنا ہے جیسا دوسری حدیثوں میں آیا ہے قوت لا حول ولا قوت اللہ بلّہ بس اتنا کہنا ہے تو کہا کہ تحیتا توتا۔ جب ازان کا جواب دینا تیرا ختم ہو جائے تو سل مانگ تو عطا گا اذان جب ہو جائے اور تو ازان کا جواب دے دے اس کے بعد دعا کر تجھے عطا کیا جائے گا یعنی اللہ تعالی اس وقت دعا کرنے پر عطا کرتا ہے تو حکم مانگنے کا ہے اور وعدہ عطا کا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو عطا ملے گا تو تیرے لیے بھی ایک فضیلت ہے اگر معاذرین کے لیے وہ بات ہے اب ظاہر بات کی ایک فضیلت وہ بھی ہے کہ جتنے لوگ نماز کو آئیں گے سب کا ثابت اس کو پہلے گا یہ تو اس کے لیے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تیرے لیے مانگنے کا موقع ہے کہ تو جو مانگے گا اللہ تعالیٰ تجھ کو دے گا تو اس حدیث کو امام احمد ابو ابودا نسبا نے روایت کیا ہے اور صحیح سعیدام صغیر حدیث نمبر چار حدیث صحیح ہے تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے اذان کی انتہا پر یہاں پر یاد رکھنا ضروری دوران اذان نہیں ہے اسی لیے کہا کہ فن تہ جب تو اذان تیری ختم ہو جائے جواب دینا ختم ہو جائے فصل توڑتا پھر اس کے بعد دعا کر تجھے عطا کیا جائے گا اسی لیے اگلی حدیث میں کوئی شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے فط ابو ابوسما آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وسطی بد اور دعا قبول کی جاتی ہے یعنی دعا قبول کی جاتی ہے جب اذان ختم ہونے کے بعد بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگے اللہ اس کو عطا کرتا ہے امام ابو داود الطیالسی نے اور اسی طرح سے امام ابو یعلا نے اسے روایت کیا ہے اور صحیح الجام صغیر حدیث نمبر آٹھ سو اٹھارہ پر شیخ بانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے مزید ایک خاص دعا بھی اس باب میں آئی ہے جو اذان کے بعد کرنی چاہیے چونکہ اسی سیاق میں اس, لئے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا سمعتم المؤذن. جب تم معدن کو اذان دیتا سنو فقول تو تم بھی ویسے کہتے چلے جاؤ جیسے وہ کہتا ہے تم مسلّر جب اذان ہو جائے تو تم مجھ پر درود پڑھو مجھ پر درود پڑھو فن صلی صل اللہ علیہ سلاۃن اس لیے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ سلاد بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ سلاد بھیجتا ہے اللہ کا بندے کی پر سلاد بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بندے کی تعریف کرتا ہے یعنی اللہ کے ہاں قابل تعریف ہونا بہت بڑی قابل تعریف چیز ہے تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے پھر فرماتے علی اللہ ازان کا جواب دینے کے بعد درود سبی اور اس کے بعد تمل صلی اللہ علیہ وسیلہ پھر تم ازان کے بعد درود پڑھنے کے بعد مجھ پر میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو کیوں انح منزیلا تن فل جنتمگی اس لیے کہ وسیلہ جنت کا ایک خاص مقام ہے جو اللہ کے سارے بندوں میں سے بس ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے أَكُونَ أَنَهُ اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا شفاح <الشَّفَاع> تو جو بھی بندہ جو بھی مسلمان میرے لیے اللہ تعالی سے وسیلہ مانگے کہ ہمارے نبی کو اللہ وسیلہ دے دے تو یہ جو دعا پوری میں حدیث میں آئی ہے تو وہ جو دعا اللہ سے مانگے پمن حلت لو الفا تو میری سفارش قیامت کے دن اس کے لیے حلال ہو جائے گی تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگے آپ اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے تو یہ اس کے لیے کامیابی کا زینہ بن جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنے گا اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الصلاح میں حدیث نمبر 384 پر روایت کیا ہے تو معلوم ہوا کہ ازان جب ہوتی ہے تین کام ہونے چاہیے اذان کا جواب اس کے بعد درود اس کے بعد وسیلے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال منقال نیسما کیا دعا ہے وہ بھی حدیث میں آئی ہے من قال الحی نیسم النداء جو آدمی اذان کے وقت دعا کرے یعنی ازان سن کے ختم ہونے کے بعد جیسا کہ حدیث میں آیا ہے یہ دعا کرے محمود یوم جو آدمی دعا کرے ازان سن کے یعنی ازان کے اختتام پر درود پڑ کے اور پھر یہ دعا پڑھے کیا اللہ مربا اللہ اس کامل دعوت کے رب و سلط اور اس قائم ہونے والی نماز کے رب آتی محمد الوسیلہ ولفیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلا فرما یعنی جنت کا مقام آپ کو دے دے ہم دعا کر رہے ہیں تجھ سے ہمارے نبی کے لیے اور آپ کو فضیلت عطا فرما ساری مخلوق پر اللہ نے فضیلت دے رکھیے وہ فضیلت خصوصی فضیلت آپ کا عطا فرما اور اس کے علاوہ جو بھی فضائل ہیں وہ مقام محمود اور آپ کو مقام محمود عطا فرما جو جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہے یعنی شفات حدیث میں صاف آیا ہے کہ مقام محمود سے مراد شفات ہے تو جو آدمی دعا کرے گا اس کے لیے میری میری قیامت کے لیے قیامت کے دن حلال ہو جائے گی یعنی اسے نصیب ہوگی امام البخاری نے کتاب الآزان میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 614 تو یہ فضیلت اس چیز کی ہے کہ ایک انسان اذان کے بعد دعا کرے اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی ہے اس میں بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ بہت سے لوگ یعنی نماز کے لیے آتے ہیں تو آئین جماعت کھڑی ہوتی تب آتے ہیں وہ لوگ اکثر اس فضیلت سے محروم رہتے ہیں لیکن جیسا کہ سلف کا معمول تھا اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ازان کے وقت میں مسجد میں موجود رہتے تھے عموماً اللہ یہ کہ کوئی عذر ہو تو وہ آدمی اگر جلدی آتا ہے تو اس کو یہ وقت مل جاتا ہے کہ اقامت سے پہلے وہ کچھ دعا بھی کر لے لیکن جو آدمی این جماعت کھڑی ہونے کے بعد آتا ہے تو ایسا آدمی وہ نہیں کر پاتا ہے عموماً بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے اور یہ نصیب نہیں ہوتا ہے یہ کہ کوئی آدمی اور اس کا جواب دے کے تو اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں انسان کی زندگی نکل جاتی ہے اور آخرت کے لیے نیکی جمع کرنے کا موقع ضائع ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور حدیث اس باب میں ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث نمبر چودہ ہے نمبر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے لیکن میں اپنی طرف سے جو نمبر اس پہ جمع ہوئے ہیں حدیث اس پر میں نے کائم کیا ہے وان سلمانہ قال قال حجم فرماتے ہیں کہ سلمان عربی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سلمان الفارسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم حییون کریم یہ حیون نہیں ہے حییون ان ربکم حییون کریم تمہارا رب بڑا حیا والا ہے کریم ہے سخی ہے عطا کرنے والا ہے یستحی من عبده وہ اپنے بندے سے شرماتا ہے حیا کرتا ہے اذا رفع الی ہ یدَی اَی یرددھما صفرا اپنے بندے سے جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹا دے ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے اللہ اس سے شرماتا ہے یعنی عطا کرتا ہے اس حدیث کو امام اخرجہ الربیٹ چاروں نے اس کو روایت کیا ہے یہ خاص اصطلاح ہے ابن حجر کی جس کو انہوں نے کتاب کی شروع ہی میں مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ جب اربع کہیں تو مراد کون ہے ابوداؤد ترمدی نس ابن ماجا لیکن کہتے ہیں کہ الا الر چاروں نے چاروں, میں سے نسائی کو چھوڑ کے چاروں نے روایت کیا یعنی ابودا اور ماجہ اور اسے امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو یہ جو حدیث ہے اس میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک تو اللہ کے بارے میں بتایا گیا اور دوسرا یعنی اللہ حیا والا ہے کریم ہے اور اس حیا کا اور اس کرم کا تقاضا ہے کہ بندہ جب اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کو محروم نہ لوٹائے بلکہ اس کو عطا کرے اس تعلق سے کئی باتیں اور ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کے کئی طرق بھی ہیں جس میں الفاظ کے فرق کے ساتھ باتیں آئیں اور ایک خاص مسئلہ ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے ہے انشاءاللہ وقت کی گنجائش رہے گی اس پر ہم بات کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ان یبسو تل عبد الیہ یدائی یس الس احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر تیئیس ہزار سات سو چودہ اللہ تعالی حیا کرتا ہے کہ, اَن کہ بندہ اپنے دونوں ہاتھ دعا میں اس کی طرف اٹھائے پھیلائیں یس الحفی ہما اور ان میں وہ اللہ سے خیر طلب کر رہا ہو یعنی ان دونوں ہاتھوں میں اللہ خیر ڈال دے مجھ کو عطا کر تو خیر کی دعا کر رہا ہو فی الدہ اللہ شرماتا کہ ان دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹا دے خالی لوٹانے سے وہ شرماتا ہے تو اس حدیث میں خاص جو لفظ ہے وہ یہ کہ یس الحفیم جیسا کہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ گناہ کی دعا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کوئی آدمی کہے کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی ہاتھ اٹھائے تو جو مانگے دے دیتا ہے تو آدمی کوئی آدمی حرام چیز اللہ سے مانگے تو نہیں کوئی غلط بات اللہ سے مانگے نہیں بلکہ خیر کی دعا کرے وہ جو شریعت کی روشنی میں خیر ہو ایسی کوئی دعا اللہ سے کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے شرماتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے اس حدیث میں اللہ تعالی کے دو نام یا دو صفات ذکر ہوئی ظاہر بات ہے کہ ہر نام سے کوئی صفت ظاہر ہوتی جو اصولوں میں سے ہے اللہ کے اسما صفات کے اصول ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اللہ کا ہر نام اس سے اس کے جو معنی اس نام میں ہیں اس صفت پر مبنی ہوتا ہے یعنی اس سے وہ صفت ظاہر ہوتی ہے اس میں وہ صفت ہوتی ہے مستلزم ہوتی ہے دو نام کیا ہے ہئی یون کریم شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں ہئی غیر حی یہ دو الگ نام ہیں الحی القیوم وہ الگ ہے یہ ہئی ہے وہ ہن ہے یہاں پر یا ایک ایک ایکسٹرا ہے آپ سمجھ میں آئے گا ہئی تو پہلے یا کے نیچے کسرا ہے اور دوسرا یا اس پر تشدید بھی ہے اور تنوین ہے حیون. اور دوسرا جو نام ہے ہن تو اس میں کیا ہے ہا ہے اور یا کے اوپر تشدید اور تنوین ہے ہون لیکن یہ کیا ہے تو کہتے کہ ہئی یون غیر حائی لأن من الحیات من الحياة. کہتے کہ حی جو لفظ ہے یہ حیات پر مبنی ہے اور وہ ہئی من الحایا لیکن ہئی جو نام ہے یہ حیا پر مبنی ہے اس سے حیا ظاہر ہوتی ہے اور اس سے حیات ظاہر ہوتی ہے تو حی کا مطلب زندہ حیات والا اور ہئی کا مطلب ہوتا ہے حیا والا جو شرماتا ہے بندے سے فرماتے ہیں اَيْ أَنَّهُ جَلَّ وَعَلَى مَوْصُوفٌ بِالْحَيَا قَرِيمٌ اَيْ دُعْطَاءٍ كَثِيرٌ اس حدیث سے ان دونوں ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی حیا والا ہے اور اللہ تعالی کریم ہے یعنی اللہ تعالی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے وہ سخی کیسا جو عطا نہ کریں وہ سخی کیسا جو عطا نہ کریں تو کہتے ہیں کہ یہاں پر کریم ہے اس سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ بہت عطا کرتا ہے بندے کو اللہ کے پاس بخل نہیں ہے نعوذ باللہ اس کے پاس اس کے پاس کرم ہے اس کے پاس عطا ہے تو فتح یہ بات انہوں نے کہی ہے اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ رحیم حیی کریم تین نام یہاں پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے رحیم ہے حیا والا ہے کرم والا ہے تو رحی, اس کے رحمت کا تقاضا ہے کہ بندے پر رحم کر کے دے بیکاری اور کیسا غریب مسکین ایک پریشان حال ہے اس کو نہیں دوں گا کون دے گا اللہ نہیں دے گا تو کون دے گا وہاں بیک من نعمت تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ نہ دے تو کہاں سے لائے گئی؟ تو اللہ رحیم ہے بندے پر رحم کرتا ہے بعض اوقات وہ گناہگار بھی ہوتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر کے دے بھی دیتا ہے اس کو تو ان اللہ رحیم کریم اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے اور حیا والا ہے کریم ہے اللہ تعالی بندے سے جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس سے مانگنے کے لیے اٹھاتا ہے دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا ہے کہ ان میں کچھ خیر نہ رکھے پھیلے ہاتھوں میں اللہ کوئی خیر نہ ڈالے اللہ اس سے شرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ضرور اس میں خیر اس کو عطا کرتا ہے یہاں بھی خیر کا لفظ آیا ہے یہاں شر نہیں ہے بلکہ خیر مانگنا چاہیے اور اللہ اس میں خیر ڈالتا ہے امام حاکم نے اس پر روایت کیا ہے اور حضرت انس ہی سے روایت ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر 1768 حدیث صحیح ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا کے آداب میں یہ ہے کہ آدمی دعا جب کرے کچھ مانگ رہا ہو اللہ سے تو اس وقت میں دونوں ہاتھ اٹھائے لیکن اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا اور ہاتھ نہ اٹھانا اس کی سراحت ہے وہاں تو کسی بھی حال میں آدمی کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ آپ نے دعا مانگی لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے اور یہ عام اوقات کے لیے کہ جب آدمی کچھ مانگ رہا ہے اس کا دل بولا چلو اللہ سے کچھ مانگیں گے اپنے لیے تو اس وقت میں آدمی جو متلق دعا ہوتی ہے تو اس دعا میں ہاتھ اٹھائے یہ اول ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے مانگے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاں آپ سے ثابت ہو کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی وہاں تو کرنا ہی چاہیے جہاں ثابت ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھایا وہاں نہیں اٹھانا چاہیے اور اس کے علاوہ جو دعائیں آئی ہیں اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ جہاں آپ کی دعا کا ذکر ہو لیکن ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہ ہو ہاتھ نہیں اٹھائے. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا آیا ہو حدیث میں. ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہ ہو تو آدمی اس وقت میں ہاتھ اٹھائے نہیں اس لیے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ثبوت ہو ہاں ایک آدمی اپنے طور پر کچھ بھی دعا کسی وقت میں کرنا چاہتا ہو کوئی بیٹھا ہوا ہے اور دل چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے اولاد کے لیے مانگوں اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے مانگوں تو اس وقت میں ہاتھ اٹھائے کہ نہ اٹھائے تو یہ متلق دعا ہے کہ تجھ کو مانگنا ہے کچھ اب اٹھا ہاتھ اس میں افضل یہ کہ آدمی ہاتھ اٹھائے تو یہ, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ورنہ آدمی سورت الفاتحہ میں بھی کیا ہے دعا نہیں ہے ایک دن المستقیم کہہ دیکھو اگر کھلے اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ ہاتھ باندھا ہوا ہے لیکن پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے کیونکہ حدیث میں آیا کہ ہاتھ اٹھانے پر اللہ دعا قبول کرتا ہے نہیں وہاں پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے ہاتھ اٹھانے کا نہیں کیا آدمی کسی پر سلام کر رہا ہے السلام علیکم و اللہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے نہ اس میں انکار مروی ہے نہ اس میں اقرار مروی ہے تو آپ کیا کریں دعا نہیں ہے وہ سلامتی کی دعا ہے وہ تو کیا کرے گا مطلب دعا میں ہاتھ اٹھائے گا ذرا سے نہیں کیا تحیات میں آدمی دعائیں کر رہا ہے اس میں ہاتھ اٹھا رہا ہے نہیں اس میں طریقہ الگ ہے جیسا کہ حدیث میں آئے گا تو یہ ای قاعدہ یاد رکھیں کہ جہاں پر یعنی مروی ہو ہاتھ اٹھانا وہیں اٹھانا چاہیے جو دعائیں سنت سے ثابت ہیں اس کے علاوہ کوئی آدمی اپنی طور پر دعا کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو یہ مطلق دعا کے لیے نہ کہ کسی خاص دعا کے لیے اسی طرح سے ابن عباس رضی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ثبوت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا جعل دیا باؤ نہ ہی ہاتھ کیسے اٹھائے جائیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے چہرے کی طرف رکھتے ہیں. دونوں ہتھیلیاں کہاں رکھتے اپنے چہرے کے سامنے تو جا باوطین کفی ہی علاوج ہی تو اپنے اس طرح سے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ رکھتے ہیں. امام تبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے الموجم الکبیر میں اور صحیح الجام صغیر حدیث نمبر 4721 پر شیخ البانی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قدیم توفیل او اصحاب فقال ابن ادوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ہی آئے اور کہا رسول اللہ ان دوسن قد كفرت و ابت قبیل ادوس کے لوگوں نے کفر کیا اور دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اسلام کی دعوت فد اللہ علیہ پورے قبیلے کے لیے آپ بدعا کر دیجیے ایک روایت میں فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلۃ ورفع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تو مطلق دعا کوئی آدمی کرتا ہے اس میں افضل یہ بھی ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو۔ لازم نہیں ہے افضل یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو۔ تو قبلہ رخ اب ہوئے قبلے کی طرف چہرہ کیا اور پھر دونوں ہاتھ اٹھائے ایک اور روایت میں فضل الناس ان انه يدع علیہم لوگوں نے یقین کر لیا کہ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ بدوا کریں گے فکیل دوس کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا اب تو دوس کی بربادی ہے دوز. روایت میں میں کئی روایت جمع کر کے بیان کر رہا ہوں فقال راجول ایک شخص نے کہا انہ ان راجون قبیل دوست تو اب ہلاک ہونے کے قریب ہے اب تو ہلاک ہو گیا قبیل دوست. رب کعبہ کی قسم اب ہلاک ہوگا فکال اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کیا دعا کی فقال اللہ اللہ اللہ قبیل دوس کو ہدایت دے دی ڈیمانڈ کس چیز کی ہے ہلاک حلاق... ہلاکت کی دعا کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی دعا نہیں کیا آپ نے کیا کہا اے اللہ الہ کو ہدایت دے اور انہیں لیا وقتی بھی ہم انہیں اسلام میں لیا اہل قبیل کو ہدایت دے انہیں اسلام میں لیا اس حدیث کو امام البخاری نے آ, کتاب الجہادی وسیع حدیث نمبر دو نو سو سینتیس اور امام مسلم نے فضائل الصحابہ حدیث نمبر دو پانچ سو چوبیس پر روایت کیا ہے اور مسلمت احمد اب نے بھی ترک اس میں ہے میں نے سب کو اس طرح سے ایک روایت میں جمع کرنے کی کوشش کی اس طرح سے ان واقعات کی ایک کتاب ہے جو انشاءاللہ ان قریب سامنے آئے گی اس کو تباہ کیا جائے گا جس میں بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے خاص طور سے واقعات اور ان کے اسباف ہیں ان میں سے روایتیں اس طرح سے ساری روایتیں مختلف تورک اس کے ہیں ایک جگہ جمع کر کے ان کو پورا واقعہ مکمل اس میں کیا ہوا ان اس کو ہم قریب ہی وہ تباہ ہوگی انشاءاللہ. قریب تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ اس میں کام بہت باقی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اوقات میں برکت دے اور خیر کی توفیق ہم سب کو دے دعا کے تین طریقے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ آئے ہیں فرماتے ہیں المس انترف آئے دئی کا حد و من کی بیک او نہ اللہ سے دعا کرنا مانگنا سوال کرنا یہ ہے کہ تو اپنے کندھوں تک یعنی جو کندھے ہیں یہاں تک تو دونوں ہاتھ اٹھائے یا ان کے قریب نیچے بھی چلے گا یعنی یہاں تک اٹھا اس سے اوپر نہیں ہے اس سے اوپر نہیں ہوا خاص حالت میں ہے اور اور استغفار یہ ہے کہ تو ایک انگلی سے اشارہ کرے ایک انگلی سے اشارہ کرے ول ابتحال اور ابتحال اللہ سے فریاد کرنا مصیبت میں یہ ہے کہ تو دونوں ہاتھ اس طرح سے اٹھا کے اللہ سے دعا کر یعنی ایک دم پھیلا کے پورے اس طرح سے اللہ سے دعا کر تو ابتحال اس کو کہتے ہیں امام ابود نے اس کو روایت کیا ہے صحیح جامع چھ حدیث نمبر 6694 حدیث صحیح ہے یعنی موقوف ہے لیکن فی مرفو ہے صحابی اس طرح کی بات اگر کہیں جو اشتہار سے نہیں کہی جاتی ہے تو ضرور وہ نبی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی یہ معنی اس سے سامنے آتے ہیں وقت ہو گیا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو یہیں رکنا چاہیے اور یہ جو یعنی دعا میں انگلی سے اشارے کی جو بات آئی ہے دونوں ہاتھوں کا تو ہم نے دیکھا لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک انسان انگلی سے انگلی کے اشارے سے دعا کرے تو اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے اللہ رب العالمین سب کے آنے کو جمع ہونے کو سننے کو کہنے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اس کو بنائے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کا ذریعہ اس کو بنائے <سؤال> خیر شیخ، خیر، محسن الجزا، بارک تمام آج کے ہی وقت پر ملاقات کی جائے گی بولنا چاہ رہے ہیں اگلے ہفتے میں نہیں رہوں گا بتایا جی آخری جو جمعہ ہیں آخری جمعہ کو میں نہیں رہوں گا لیکن اگر کوئی دوسرا کتاب ہے تو آپ اس کا اعلان کر سکتے ہیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ علیکم و <ورحمت> برکاتہ <صبح> <سلام علیکم>